وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مهترم سامعين بذرقان دين نوجوان ساتيو یہ صورت البقرہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے اعتدال عرضی مشتوقت کہتے ہیں کیا یعنی ایک درمیانی چال بیچ بیچ کا جس میں نہ اثرات ہو اور نہ تفریح ہو یعنی نہ تو گھٹایا جائے کسی چیز کو اور نہ تو حد سے زیادہ بڑھایا جائے کسی بھی چیز کو اس کے حد میں رکھنا نہ اس سے گھٹانا نہ اس سے بہانا اس کو شریعت کے اصلاح میں عربی میں وسطیہ کہتے ہیں اور اسی وسطیہ کا ترجمہ اردو میں اعتدال اور اور کبھی ہم لوگ متوسط کہتے وہی متوسط جو ہے راہ اعتدال میانہ روی اردو میں مختلف الفاظ ہیں سب کا معنی ایک ہی ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے نہ گھٹائے اور نہ بڑھائے کہا جاتا ہے الخیر بین دو برائیوں کے درمیان اللہ نے نیکی رکھی ہے الخیر بین دو برائیوں کے درمیان اللہ تعالی نے نیکی رکھی ہے وہ دونوں برائی کیا ہیں ایک برائی ہے ہولو یعنی کسی چیز کو اس کے حد سے زیادہ بہا دینا اٹھا دینا وہ بھی برائی ہے جس کی جناب دیکھیں عیسائی کافی ہو گئے عیسائیوں نے جو کفر کیا وہ یہی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیشا علیہ السلام کا جو مقام مقرر کیا تھا عبد اللہ و کل و اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے اپنے کلم کن سے ان کو پیدا کیا پورے قرآن پاک میں ان کی حقیقت اللہ نے یہی بیان کی کہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں اور سب سے بڑا کمال یہ کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ سے پیدا کیا صرف اپنے قدرت کاملہ کلم ان سے اسی لیے عیسیٰ کل اللہ کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے کلمے کن سے پیدا ہوئے اس لیے ان کا ایک لطب ہے کل اللہ لیکن عیسائیوں نے اس پر اقتصادہ کیا محبت میں کی پیدا ہوا انہوں نے سیدھے حضرت عیسیٰ کو عبد سے اٹھایا اور اللہ کا بیٹا قرار کے دی دیا نیتیں بڑی اچھی تھیں نبی کے مقام کو گھٹانا نہیں بہانہ اخلاص تھا نیت ان کی اچھی تھی لیکن نتب بھی مری دل خیر نہیں رسیبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں ہو کہتے ہیں کتنے نیکی کے ارادے سے کام کرنے والے نیکی کر ہی نہیں پاتے نیتیں اچھی ہوتی لیکن برائی ہو جاتی ہے وہ ذرا سوچیں کسی کے عزت میں کسی کے محبت میں کسی کے احترام میں جب انہوں نے حد سے زیادہ اس کو بڑھا دیا اللہ نے فرمایا تعلیمۃ اللہ ہیں اور عیسائیوں نے ابن اللہ قرار دے دیا اور بعد عیسائیوں نے تو اتنا غلو کیا جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں بہت سارے جو تھا مستبی عرص وہی, وہی جو تھا مستوی عرص وہی اتر پڑا ہے مدیرے میں محمد بن کر سوچو کبھی انسان کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جب حد سے زیادہ گرو کرتا ہے عیسائیوں نے یہی کیا ان مسیح یہ مسیح جو ہیں یہی اللہ تعالی ہی ہے یعنی ایک تو اللہ کو بنایا اللہ بنا دیا تین فرقے تھے قرآن پاک نے کہا ایک نے کہا سال ایک تو فراستہ تین سے مل کر کے اللہ بنا اور کچھ لوگوں نے کہنا کہا نہیں حضرت عیشاء اللہ کے لیتے ہیں اور کچھ عیسائیوں نے زیادہ گرو کیا کہا ہو اللہ وہ اللہ ہی ہے دیکھیں نیتیں بڑی اچھی تھیں لیکن اللہ نے سب کو کافر قرار دیا نیت اچھی ہونے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ نیت شریعت کے مطابق نہ ہو کافر ہو گئے یہ تو ہے کسی کو حد سے زیادہ بڑھا جائے ایک برائی تو یہی ہے اس کو گرو کہا جاتا ہے اور دوسری برائی ہے کسی کو اس کے مقام سے گٹا دینا یہودی بدبختوں نے حضرت عیسیٰ کی عداوت میں آ کر کے نعوذ باللہ ان کو حرام سے اولاد کرا دیا نعوذ باللہ من نمزانی یہودی کافر ہوئے ان کی برائی یہ تھی کہ عیسیٰ کا جو مقام اللہ نے رکھا تھا اس مقام سے انہوں نے گٹا دیا اور عیسائی بھی کافر ہو گئے صرف پر کی محبت نے عزت اور احترام میں حضرت عیسیٰ کو حد سے زیادہ بڑھایا یہ دو برائیاں ہیں اب خیر ان کے درمیان کیا ہے اللہ نے ساتھ سنوایا حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں کلمہ کو سے پیدا کیا اللہ نے ان کو اپنا رسول اور پیغمبر بنایا اور سیامت تک آنے والے مسلمان جو بھی کلمہ پڑھے ان کا حضرت عیشا علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدات ذرا دیکھیں ایک ہی جات ہے عیسا کی ایک نے حد سے بڑھایا تو کافر برائی ہو گئی دوسرے نے حد سے گھٹایا تب بھی کافر ہو گئے وہ بھی برائی لیکن قیامت تک آنے والے ایمان مسلمان یہ خیر پا گئے کیوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے عیسا کو اسی مقام پر رکھا جو مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اسی لیے میرے حیو یاد رکھو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہمارے اصلاح کہا کرتے تھے الخیرو بندر ہر نیکی جو ہے تو برائیوں کے بیچ میں ہوتی ہے ایک کو کہا جاتا ہے افراد اور دوسرے کو کہا جاتا ہے تفریح افراد بھی نہ جائز گناہ تفید بھی گنا اور ایک ہے اعتدال وقت اعتدال یہی نیکی ہے افراد اور تفریح کے درمیان جو ہے اعتدال یہی نیکی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس امت کو خطاب کرتے یہ فرمایا وہ قزا علی گزا اللہ تم وسطا مسلمانوں اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے یہ سکون اسل شہدا سات اس لیے تھا پوری کائنات کے لوگوں پر جنہوں نے اشفرات و تفریح کر کے گمراہی کی راہ اختیار کی تم ان کے اوپر گواہ بنو وہ اپون اور رسول آدھے اور رسول جو ہیں تمہارے اوپر گواہ رہیں گے کہ واقعی میری امت کے فلا فلا لوگوں نے اعتدال کی راہ اختیار کیا یہ اعتدال جس کے راستے کو کہا جاتا ہے حضرت قرآن پاک نے اللہ رب العالمین نے اسی اعتدال کو میرے بھائی اسی وسطیہ کو شراط مستقیم کہا ہے اسی لیے ذرا دیکھو ہمیشہ ہم نے ہر مسلمان یہ دینا شراۃ المستقیم شراۃ الینت علیہ مومن سراط مستقیم مانگتا ہے یہی اعتدال کی راہ ہے اور آگے کیا فرمایا غیر المغضوب علیہ مقصوب رحیم یہودیوں کے طریقے سے اللہ تعالی نے بتایا کیوں یہودیوں نے تفریق اور گلو سے کام لیا اور اسی طرح سے عیسائیوں کے طریقے سے اللہ بتانا کیوں عیسائی بھی گمراہ ہو گئے کیوں انہوں نے عیسا کے مقام کو محبت میں بہت ہی زیادہ بہا دیا تو دوستوں کہنے کا مطلب یہ کہ اسی اعتدال کا دوسرا نام جو ہے اللہ تعالی نے اسی اعتدال کا دوسرا نام اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے شراط مستقیل رب العالمین نے پاک کے اندر سورت انعام آیت نمبر ایک سو سیاون سو باون ایک سو ترپن ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شرک سارے محرمات ساری برائیاں سارے من کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وہ حضرت نما سے بیان کرتے ہیں یہ اعتدال کی راہ مستقیم کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ سامنے ایک موقع پر وسلم کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی علیہ صرف شام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اچانک زمین پر ایک لکڑی لی اور فقط ختن زمین پر ایک لمبی سے لکیر آپ نے سیکھی پھر اس کے بعد وہ خط نے خط حت نے پھر اس کے بعد نبی علیہ سرف نے دو لکیریں دائیں طرف اور دو لکیریں بائیں طرف سیکھی ٹوٹل پانچ لکیریں ہو گئی ایک تو بالکل سیدھی لکیر تھی اور نمبر دو دائیں جانب دو لکیریں اور بائیں جانب دو لکیریں پھر نبی رہی سناۃسنام اللہ اکبر ہے پاک کی آیت ہے اے آیت نمبر ایک سو ترپن سوریہ انام تھی آئت نمبر ایک سو ترپن پڑھی اور فرمایا اے لوگو ہاں اسی بیچ والی لمبی لکیر جو تھی اسی پر آپ نے اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا ہادا رات اللہ ہاباس سبیل اللہ اے میرے امت کے لوگوں جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہوئے ہو سمجھ لو اچھی طرح سے ہادا شراط اللہ یہ بیچ والے راستہ جو لمبا سیدھا راستہ آیا ہوا ہے یہی شراط اللہ یہی شبیر اللہ ہے پھر نبی حسرات پاک کیا اطلاع کی وہ امن ہادا شرات مستقیمن پھر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ رسول تھی اے لوگوں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہی سیدھا ہمارا یہی سیدھا راستہ ہے جو راستہ ہم نے جنت میں داخل کرنے جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی جیتا اپنی خوشنودی کے لیے جو راستہ میں نے متعین کیا ہے یہی وہ لمبا راستہ ہے او, اے لوگو مسلمانوں, اسی ایک راستے کی پیروی کرنا ورات یہ دائیں بائیں جو چار لکیریں ہیں خبردار ان میں سے کسی کی استعمال کرنا فتح کا اگر تم نے ان چار راستوں میں سے کسی ایک راستے کی پیروی کیا فتح تو تم سے سراط مستقیم کو تم کو سراط مستقیم سے یہ راستے ہٹا کر کے شیطانی راستے پر لے کے چلے جائیں گے اور تم نے سراط مستقیم سے محروم رہ جاؤ گے نبی نوی رہے سورات فرمانا یہ ہے سراط مستقیم دوستوں یہی شرات مستقیم اسی کو راہ احتال کہا گیا ہے اور نبی علیہ سراۃ نے فرمایا بخاری کی روایت اور مسلمانوں سن لو احبین اب ہنیفمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب پیارا دین وہ ہے دین اسلام کسی اس دین کے اسلام کی دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ دین حنیف ہے اور نمبر دو استمحا ہے حنیف کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کے اندر نہ باپ دادا کے رسمرواد کی ملاوٹ ہے نہ باطل کی ملاوات ہے نہ خام و قبیرے کے اطوال و اخوار کی ملاوات ہے نہ اس میں شرک کی نفاق کی کفر کی ملاوات ہے یہ حنیف وہ ہے بالکل خالص توحیدی دین ہے جو ابراہیم علیہ استراط و سلام کا و سارے مستراط اسلام کا تھا نمبر دو اسمہ اس دیر کی بڑی خوبی ہے کہ آسان سے آسان دین ہے یہ اعتدال کی راہ ہے اس میں نہ اونچ ہے نہ نیچ ہے نہ اسرات ہے نہ تفریح ہے یہ بالکل کا راستہ اعتدال کا بڑا آسان راستہ ہے اسی لیے میرے اعتدال کو اور اسی وسطیہ کو بہت سارے اہل علم یا قرآن پاک نے یسر قرار دیا اتین یسرن نبی رہ سامنے ساتھ مایا لوگوں اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے اس میں اسرات اور نہیں ہے یہ تین بہت ہی آسان ہے دینسر اے لوگ دین بہت آسان ہے یورید اللہ ولا اے میرے بندو یہ اور کی شریعت نہیں ہے یہ ہمارے آخری نبی محمد کا اللہ اللہ دین اللہی شریعت ہے اس دین کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے تم پر کتنی مہربانی کیا ہے کائنات میں کسی امت پر اتنی مہربانی نہیں کیا تھا تم پر اللہ نے کرم بےکومل یسرا ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہے ملا یورید و بے تم پر ذرہ برابر اللہ تعالیٰ تختی نہیں کرنا چاہتا نبی علیہ السلاط و السلام اسی وسطیہ اور اسی ظاہر اعتدال اور اسی دین یسر کی تعلیم دیا کرتے تھے آپ نے بڑی تعلیم صحاب کرام کو مخاطب کیا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آپ نے ساتھ تو تو او لیے کہی یا کہیں کسی کے کسی کو گورنر بنا کر کے یا جہاں بھی کوئی وقت بھیجا نبی علسرات کو یہی تعلیم دی ورا تو ہمیشہ آسانی کا معاملہ کرنا وراث و خبردار کسی کے ساتھ سختی نہ کرنا دین کو آسان بنانا اور دین کو مشکل نہ بنانا کیوں اللہ نے ہمیں جو دین لے کر کے بھیجا ہے ہر قسم کے باطل کی ملاوٹ سے صاف ہے اور آسان سے آسان دین ہے ہمیشہ لوگوں کو خوشخبری سنانا وراث تو نفسرو لوگوں کو نفرت نہیں دلانا نبی علیہ تو اسلام نے ساری زندگی یہی تعلیم دی ہے میرے بھائیوں یہ وسطیہ کا معاملہ ایسا ہے اعتبار کا معاملہ ایسا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے ہر انسان کے پاس مال آتا ہے جب اس کو اللہ نے مال کا مالک بنایا تو نیک بندوں کی نشانی یہ بنا رکھی ہے ہم مال دیتے ہیں تو مال کے خرچ کرنے میں بھی سب کا خیرات میں بھی ہر بیس دنیا کے کام میں وہ اپنے مال کے استعمال کرنے میں راہ احساج اختیار کرتے ہیں رب العالمین نے فرمایا رحمان اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں سورت فرقان کے آخری رکما کتر میرے محبوب بندے وہ ہیں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں نہ تو کنجوسی کرتے ہیں اور نہ بہت ہی زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں وہ بیس کی, کی راہ اختیار کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں لیکن مال کے خرچ کرنے میں بھی احتال کی راہ بیس کی راہ اختیار کرتے ہیں نہ اشراف کرتے ہیں نہ کوئی نہ تجزیر فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تو وہ ناجائز طریقے پر نہ تو کندوسی اور بخیلی کرتے ہیں اسراف اور بخل کے درمیان ایک نیت عمل ہے اللہ تعالیٰ راہ میں مال خرچ کرنا رب العالمین نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا وَلَا انو وَلَا كُلَّ الْبَسْتِ اے میرے بندے مان ہم نے تجھ کو دیا ہے تو بالکل کنجوس کا بن جا اپنے ہاتھوں کو بند کرنا کر لے ورا تب سوتہ کل بس اور نہ تو بہت ہی زیادہ ہاتھ کھول دے بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کر تاکہ ہمیشہ عزت کی زندگی ملے فکر ہوتا تجھے اللہ تعالیٰ بتا لے اس لیے بات روایت اللہ کے نبی علیہ ندی رہے جس کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے اگر وہ اعتدال کی راہ اعتدال کی راہ اپنے مال کے خرچ کرنے میں اختیار کرتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کو فقیر نہیں بناتا کبھی اس کے کاروبار کو نہیں کرتا سلتے ہی تجارت کو اللہ تعالیٰ نقصان نہیں پہنچاتا رب کے فرمان کے مطابق اپنے مال میں ایک ڈال کی رائے اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دال کی رائے تیار کرنے کی تو فکر تھی فرمائش اکورا وہ الحمد اللہ وقفا وسلام الادیم سفا اماد محترم سان زندگی کے ہر ہر معاملے میں ایک اعتدار اللہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ میں اور امام طرح نے اپنے سنن کے اندر نقل کیا کہ جبرائیل امین نبی رہی شام کے پاس آئے اور باقاعدہ وسیعت لے کر کے وہ بڑی کار کارآمد وسیعتیں ہیں ہم سب کو تو بیان نہیں کر سکتے انہی میں سے ایک وسیعتھی فرمایا جبرائیل امین نے کہا یا محمد صلی اللہ سلم ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چند نصیحتیں لے کر کے آپ کے پاس آئے ہیں اور اللہ نے آپ ہمیں حکم دیا کہ آپ کو یہ پیدا پہنچائیں ان میں ایک یہ تھا کہ کسی سے محبت بھی کرو تو دیوانے نہ ہو جاؤ کسی کے محبت نے محبت بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو ہاں اللہ آج پوری دنیا کا بگاڑ ذرا سوچو محبت میں بھی بولو اور میں بھی بولو اللہ کے نبی علیہ کے پاس باقاعدہ آسمان سے جبڑے امین آ رہے ہیں اور کہتے بڑی طویل حبیث کسی اور موقع پر اس میں حبیبی اے اللہ کے نبی آپ کسی سے محبت بھی کریں تو اے اعتدار کی راہ پر رہیں بیس راستہ اختیار کریں اس کی محبت میں بولو نہ کریں کیا خبر ہے آج آپ کسی کے محبت میں دیوانے ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دوستی کو دشمنی میں تبدیل کر دے پھر کیا ہوگا اس لیے ہر چیز میں اعتدال نماز میں اعتدال عبادت میں اعتدال دوستی محبت میں اعتدال انفافی سبیل اللہ میں اعتدال یہاں تک کہ عقیجہ کا معاملہ آ جائے اس میں بھی ہمیں ایک ڈال کرنا اختیار کرنا چاہیے یہودارہ کے اندر ہم سے پہلی امتوں میں بہت سارے مشکلات اور پیشیدگیاں ان کی بد عملی کے بنا پر اللہ نے ان پر بہت سی سختیاں متعین کر دیا تھا سخت سخت کام لیکن الحمدللہ ذرا سوچو ایک ایشار ہے اس طرح خان کی شریعت نے تھپڑ مارا تو اس کرنے کی اجازت نہیں اچھا بھائی ایک تھپڑ مارنے سے آپ نے دال پر مارا ایک تھپڑ اگر غصہ نہ ہو تو اس پر بھی مار لو تاکہ خوب اچھی طرح سے تو ٹھنڈا ہو اللہ اکبر بدلہ لینے کی اجازت نہیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو اعتدال کی راہ دیا ہے اس نے بیان فرمایا نہیں انتقام لینا چاہو تو دے سکتے ہو لیکن ایس امت کے لوگوں ہم تم پر نے ظلم کیا اللہ تمہیں بدلہ لینے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن اگر بدلہ نہ لو گسے کو پی ڈالو سی ڈالو غصے پر قابو پالو سامنے والے کو معاف کر دو اس کے ساتھ احسان کرو تو اس کے بدل اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا دیکھو اللہ نے کی راہ اختیار کی مومنوں کو امت وسط قرار دیا میرے بھائیو ہر ہر معاملے میں ہمارے معاشرتی زندگی میں بھی بہت ہی ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقات ایک دوسرے پر فتوا بازی ایک دوسرے پر لبائی کے پہلے پہلے ضروری ہے ہمیں چاہے اعتدال کی رائے تیار کرے نبی علیہ سرات اسلام نے ساتھ رمایا جس نے کسی کسی مسلمان کسی مومن کو کافر قرار دیا صحیح مخاری کروائے آج پتا نہیں ایک مسلمان ایک کی راہ چھوڑا اور چوٹے چوٹے چوٹے چوٹے بنا, کی بنا پر ایک پر پتوہ لگانا اسلام کے خارج کرا دینے کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے صحیح بخاری کی روایت نبی رہے ساتھ رما کے جس نے کسی مومن کو مہید کو کافر قرار دیا بہو کا حص نہیں سہورت کا قتل ہی ایک مسلمان نے کسی مسلمان موہن کو کافر قرار دیا تو اس نے اتنا بڑا گناہ کیا جتنا ایک مومن کے قتل کرنے کا گناہ ہوا کتنی بدترین چیز یہ اعتدال کی راہ چھوڑ دینے کے بعد نبی عہی سرا خان شا سماتی ہے شہید کی رمائے اے لوگوں مجھے سب سے زیادہ جس بات کا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ میری امت امرے زمانہ ایسا آئے گا ایک نوجوان اٹھے گا علم حاصل کرے گا اور قرآن کا علم حاصل کرے گا حدیث کا علم حاصل کرے گا لیکن نیت میں اخلاص نہیں ہوگا علم حاصل کیا لوگوں نے مولا سمجھ لیا لوگوں نے علامہ سمجھ لیا لوگوں نے سنگوئے خادم اسلام ہوا لیکن نیت اس کی درست طرح کی نہ شیتان نے وار گرایا اور وہ انسان گمراہی کے راستے پہ گیا اپنے کو کافر قرار دے رہا ہے اپنے محلے کے مسلمانوں کو کافر قرار دے رہا ہے اور اس کا کام یہ ہے شیتان نے ایسا استعمال کیا اس کو کیونکہ شیتان کو معلوم ہے جس نے کسی موائل کو کافر کرار دیا وہ خود کافر ہو جاتا ہے اسی لیے شیطان نے اس کو استعمال کیا اور آئے دنوں فتوے بازی میں لگا ہوا ہے صحاب رام نے کہا یا رسول اللہ اب تو دو ہو گئے ایک وہ کافر جس کو کافر کہہ رہا ہے اور دوسرا یہ جو فتوا لگا رہا ہے جو ہوگا ان میں بڑا کافر کون ہوگا آپ نے ساتھ میں جس نے کفر کا پتوا دیا وہ سب سے بڑا میرے بھائیوں عقائد کے معاملے میں معاملات میں ہمیشہ ایک کی رائے پیار کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنائے بنائے سنت بنائے کتاب سنت پچلنے والا بنائے خورا خاص اللہ تعالیٰ بتائے اور ہمیشہ ہم سب کو جو چوبیس گھنٹے میں پتا سو مرتبہ یہ طرح سوراث مستقیل اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں دور کرتے ہیں اللہ سب کو سراط مستقیم اور راہ نصیب فرمائے ہم نے جو بیمار ہو سفار کلیہ فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو دین سے دور ہیں اللہ ان کو دین کے قریب کر دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو ہر بنا آفت سے بچائے ہم کے اوپر جو ظلم جاتی ہو رہی ہے اللہ اس پریشانی کو محفوظ کر اور جہاں بھی مسلمان ہے امر امان نصیب فرما اور ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ اور ان کے آوان و انصار کو اللہ تعالیٰ صحت و حافیت عمر و امانتہ فرما اللہ علیہ سے وہ کام لے جس میں دین کی اسلام کی مسلمانوں کی بھلائی ہو ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں امت و ملت کا نقصان ہو اور خاصوں سے بھی شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہاتھ میں شارکا سلطان سے سلطان القاسم حفظ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر ہر آفت ہر مصیبت سے بتا لے دشمنوں کے مکر ویب خریب اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان کو اپنے مرضی کے ہر اچھے کام میں استعمال کر اور ہر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس کے اندر جس میں آپ کی ناراضگی ہو آپ کا آپ کا قدم ہو اور امت و ملت کا نقصان ہو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک بنا مو حد بنا دے ایک بنا دے اتفاق اور اتحاد ہمارے اندر پیدا کر دے والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ, اللہ قربہ اللہ, اللہ تعالی اکبر Yes, sir.